اور شرک کرنی والے جب اپنی شریقوں کو دیکھیں گے کہیں گے اے ہمارے رب یہ ہیں ہمارے شریک کے ہم تیرے سوا پوچھتے تھے تو وہ ان پر بات پینکیں گے کہ تم بے شک جھوٹے ہو